بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات فی الارض العزیز الحکیم جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تصویر کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے مسالوں مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے کبھی مسالوں اللہ, اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں ان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 صدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءہم بالبینات قالو هذا سحر مبین اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے علیسہ نے کہا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 نور واللہ متم ولو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھوک سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناخوشی ہوں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 تجتی تم جی تمال بن علی مومنو میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے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 یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدل ذالک الفوز العظيم وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں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 ایلین کو نر کم کال آئی سب نمیا ملیل ہواری کم کال آئی سب نمیا مل سواری من لو نو سمنی اسلوک سرپی <ظاہِرِين> مومنو اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسہ ابن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہو ہواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا